الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلَِّ بَّ فَق رَ السَّمواتِ وَأَررب عَالمَ الْ الغَيبِ والشَّهادَتِ أَ تتتحكُ بين عبادِكأَ تتحكُمُ بَيينَ عبدِكَ فيِي مَا كانوا فيِيه ياخْتَِفُ ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه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 سَنَضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلَ اللَّهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتَهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ بَلْ هِيَ فِسْلَةٌ وَلَكِنَّ أَفْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَلِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهَا أُولَٰئِكَ سَيُصِيبُكُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبْتُمْ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ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 الحمد للہ وسلات وسلام رسول اللہ اما بعد قابل احترام اور قابل قدر سامعین حضرات السلام علیکم رحمت اللہ وبرکات سورت الزمر کی تفصیل جاری ہے اور آج انشاءاللہ آیت نمبر چھیالیس سے ہم شروع کر رہے ہیں اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من همزهه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم قل الله مفاتیر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون قل कह दीजिए یہ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے آپ کہہ دیجئے اللہ اے اللہ اللہ اصل میں یا اللہ تھا تو یہ جو آخر میں میم ہے اللہ یہ میم یا کے بدل میں آ گئی یعنی یا اللہ سے اللہ بن گیا یہ میم عرضیا کہلاتی ہے جو یا کے عوض میں ہے یا اللہ اور اللہ ہمکا ایک معنی ہے تو ایسا کیوں کیا گیا یہ میم کی جگہ میم یا کی جگہ کیوں لائی گئی تاکہ آغاز اللہ کے نام سے ہو اگر یا اللہ کہیں گے تو آغاز یا سے ہوگا پھر اللہ کا نام آئے گا اللہ کہیں گے تو کلام کا آغاز اللہ کے نام سے ہوگا پھر حرف خطاب میم جو یا کا عبت ہے وہ آئے گا کہہ دو اے اللہ فاطر السماواتی والارض پیدا کرنے والا آسمانوں کو اور زمین کو عالم الغیب والشہادہ جاننے والا ہر غیب اور حاضر کو ہر چھپی ہوئی چیز کو ڈھکی ہوئی چیز کو اور ظاہر اور کھلی ہوئی چیز ہر شہر کو جاننے والا غیب سے مراد ہر وہ شہر جو ہم سے غائب ہے اللہ سے کوئی چیز غائب نہیں ہے اور شہادہ سے مراد ہر وہ چیز جو ہمارے سامنے موجود ہے تو جو چیز ہمارے سامنے موجود ہے اسے بھی تو جانتے اور جو ہم سے غائب ہے اسے بھی تو جانتے عالم الغیب و شہادہ غیب کا علم رکھنے والا غیب جاننے والا اور ہر حاضر شہر کو جاننے والا ہر ڈھکی چھپی چیز کو جاننے والا ہر کھلی اور ظاہر چیز کو جاننے والا یہ اس کا علم ہے علم کامل جس میں کوئی نقص نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کا خالق ہے اللہ تعالیٰ ہی ہر غیب و شہادہ کو جاننے والا ہے اور غیب کا جاننے والا ہے تو غیب کا جاننا اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی کسی صفت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا جسے فاتح اور اسلامات واسبانوں کا خالق زمین کا خالق اللہ کی صفت ہے اور کوئی مخلوق کی صفت میں شریک نہیں ہے صفت خالقیت میں کوئی مخلوق ایک ذرہ بھی پیدا کرنے کے قابل نہیں ایک ذرہ بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے ہر ذرے سے لے کر ان وسیع آسمانوں تک اور جو اس کی بڑی بڑی مخلوقت اس کا عرش ہے یہ سب سے بڑی مخلوق ہے اس کا خالق اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ خالق ہے آسمانوں اور زمین کا اور اس تخلیق میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے ہر چھپی ڈھکی چیز کو جاننے والا ہر کھلی چیز کو جاننے والا اللہ ہی عارم الغیب اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہے جیسے کوئی اسماعت اور زمین کی تخلیق میں شریک نہیں اسی طرح علم غیب میں کوئی شریک نہیں ہے لوگوں کے یہ غلط نظریات ہیں کہ امبیا کو یا اولیا کو غیب کا علم موجود ہے اور ہر غیب اور شہادہ کو وہ جاننے والے ہیں جو اللہ کی صفت ہے وہ اللہ کی مخلوق میں پیدا کر دی جو بہت بڑا ظلم ہے اللہ ہی عالم الغیب ہے اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو عالم الغیب سمجھا جاتا ہے مگر یہ عقیدے کی فوہر غلطی ہے صرف اللہ ہی عالم الغیب اور کوئی عالم الغیب نہیں نہ کوئی رسول نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی جن نہ کوئی انسان نہ کوئی ولی کوئی غیب نہیں جانتا یہ صفت صرف اللہ رب بولے عزت کی وہی عالم الغیب شہادہ ہے اس صفت میں کوئی شریک نہیں ہے حتیہ کہ محمد الرسول اللہ وسلم بھی نہیں نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی نہ کوئی فرشتہ کوئی اس میں شریک نہیں فرمایا کہ امت تحکم مبینہ کے بعد ایک فی ماں کان فی ہی اختالی آپ بندوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں یا فیصلہ کریں گے امت تحکم تو ہی فیصلہ کرے گا یا فیصلہ کرتا ہے بین نہ عبادت اپنے بندوں کے درمیان فی ما کان و فی اختلف جس میں وہ اختلاف کیا کرتے دنیا میں جن امور میں ان کا اختلاف ہوتا رہا یا اختلاف کرتے رہے تو ہی فیصلہ فرمائے گا جب قیامت قائم ہوگی تو فیصلہ تو ہی فرمائے گا اب دنیا میں ان کو کون سمجھائے نہ نبی کا مقام جانتے ہیں نہ اللہ کا مقام جانتے حتہ کے پیچھے آپ نے پڑھا اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں غیر اللہ کا کیا جائے تو پھر یہ خوش ہوتے مانا یہ اللہ کے مقام کو بھی نہیں جانتے رسول کے مقام کو بھی نہیں پہچانتے جو اللہ کے وقار کے تقاضے وہ نہیں جانتے پھر کون ان کو سمجھائے گا سمجھیں گے وہ لوگ جن کے دل میں رسول کی قدر ہے جو اللہ کے مقام کو جانتے ہیں وہ سمجھیں گے لیکن جو لوگ جن کا رویہ یہ ہو کہ اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل تنگ ہوتے ہیں خیر اللہ کا نام لے تو خوش ہوتے ہیں تر یہ کون سمجھائے تو پھر آخری بات یہ باقی بچی جب کل قیامت قائم ہوگی تو ان کے ماں بین فیصلہ فرمائے گا پھر یہ کہاں بھاگ کے جائیں گے پھر یہ باتیں کون کرے گا کوئی نہیں پھر اللہ کا فیصلہ ہوگا اور وہ فیصلہ پر حق ہوگا اور صادر ہوگا اور نافذ ہوگا کوئی دنیا کی طاقت اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے کو ٹال نہیں سکے گی اب جب قیامت کے دن اللہ تعالی فیصلہ فرمائے گا اب انہیں یقینی اللہ کا عذاب سامنے نظر آئے گا اب پچھتانے کے سب کچھ باقی نہیں بچا اللہ کہ ان ظلموا ما پر بلین ہوں ماحل ارد جمیہ تو مسلح قیام اور اگر بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے محفل ارد جمیہ زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ان کو دے دیا جائے سب کچھ ان کو حاصل ہو جائے تو مسلح اور اتنا اور بھی اس کا مثل اس کے ساتھ اور بھی دے دیا جائے ان قیامت کے دن جو فیصلے صادر ہو جائیں گے یقینی عذاب ان کو نظر آئے گا اللہ فرما رہا جتنی زمین تھی یہ کائنات تھی ساری ان کو دے دی جائے اور اس کے برابر اور بھی دے دی جائے لفظ ادا بھی ہے منصوب الزاب یوم القیامت تو قیامت کے برے عذاب سے ان چیزوں کا ان چیزوں کو بطور فدیا کے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں گے فدیہ میں دے دیں گے کہ یہ چیزیں ساری لے لو دنیا لے لو دنیا کے برابر اور دنیا لے لو ہمیں عذاب سے بچا لو اس عذاب سے ہمیں بچا لو پوری کائنات کو بطور فضیا دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اب بچاؤ کی صورت ہے کوئی بچاؤ کی کوئی صورت نہیں بربادی ہی بربادی اللہ کا عذاب شدید عذاب ان کے سامنے اس عذاب کو اس سے بچنے کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے تیار ہو جائیں گے پوری دنیا بھی ان کو دے دی جائے اور دنیا کے برابر ایک اور دنیا دے دی جائے اللہ کے اذاب سے بچنے کے لیے پوری دنیا عذاب سے بطور فدیہ کے دینے پر تیار ہو جائیں گے جیسا کہ سورہ آرجم یود المجرم یوگم یو المجرم لو یفن اذاب یوم وصاحبت ہی واسی ب فصیلت ہی منفرد میں مجرم چاہے گا اس دن کے حساب سے بچنے کے لیے اگر ہمارے ماں باپ کو لے لیا جائے اولاد کو لے لیا جائے قوم قبیلے کو لے لیا جائے پوری دنیا لے لی جائے یہ سب کچھ لے کر ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیا جائے اب اس عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں وہ عذاب برحق اور دائمی ہمیشہ ان پر مسلط رہے گا دنیا میں غور و فکر کرنا تھا جو کام قیامت کے دن انجام دے رہے وہ دنیا میں دیتے وہ اللہ کے عذاب سے بچاؤ کی صورت کرتے کوئی ترکیبیں کرتے اللہ اور اس کے رسول کے نصیحتوں پر عمل کرتے یہ کام دنیا میں کرنے کا تھا اب یہ کام تم قیامت کے دن کر رہے ہو ہمارا مال ہماری اولاد لے لو ماں باپ لے لو اور قوم قبیلہ سارا لے لو ہمیں عذاب سے بچا لو اب اس عذاب سے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں بلکہ آگے ایک بڑی شدید وعید ببال مالم اور ظاہر ہوگا ان کے لیے من اللہ اللہ کی طرف سے ماں وہ, وہ چیزیں ہیں وہ وہ فیصلے لم یقون یا تصون جن کی وہ توقع نہیں کیا کرتے تھے جن کی توقعات سے بڑا ہوگا ان کے گمان سے بڑا ہوگا وہ فیصلے ان کے گمان میں بھی نہیں ہوں گے ان کی توقع میں بھی نہیں ہوں گے اور اللہ کی طرف سے ایسے فیصلے صادر ہوں گے تو جو دنیا میں لوگ عمل کرتے تھے قیامت کے دن وہ عمل لے کر آئیں گے اور خوش ہیں ہمارے پاس ڈھیروں امال ہے ڈھیروں نیکیاں مگر کوئی نہ کوئی کمی ان کے اندر موجود ہے اللہ تعالی کی طرف سے ایسے فیصلے صادر ہوں گے کہ ان کی توقع کے خلاف توقع کیا ہے جناب یہ جی نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں ہم تو سیدھے جنتی ہیں مگر انہیں کیا ان کے اعمال میں کیا کمی عمل کے ڈھیر تو موجود ہیں اخلاص نہیں ہے امن برباد ہو گئے دیروں اعمال تو موجود ہیں مگر ان اعمال میں سنت مصطفیٰ کی مطابقت نہیں ہے تو امال برباد ہو گئے تو ایسے کئی اسباب ہیں جو بندوں کے اعمال کو برباد کرنے والے ہیں مثلا نیکیاں تو کر رہا ہے مگر اس کے عقیدے میں یا عمل میں کہیں نہ کہیں شرک موجود ہے مزرے کی مقدار میں کیوں نہ ہو اس شرک کی موجودگی بھی میں سارے امال برباد و لقد گوش اللہ قبل لیکن اشرف تو لح بطنہ احمد آپ کی طرف وحی کی جا رہی اور آپ سے قبل ہر نبی کی طرف وحی کی جا چکی انبیاء کے گروہ امبیا کی جماعت اگر تم نے بھی شرک کر لیا تم سے بھی شرک صادر ہو گیا تو تمہارے بھی سارے امال برباد کر دوں گے خیامت قیامت کے لیے یہ لوگ عمل لے کر آئیں گے پہاڑوں جیسے مگر چونکہ دنیا میں شرک میں ملوث تھے اب وہ تو خوش ہیں کہ ہمارے پاس نیکیوں کے ڈھیر موجود ہیں مگر فیصلہ ان کی توقع کے خلاف ہوگا توقع تو یہ ہوگی کہ بے شمار نیکیاں ہیں سیدھے جنت میں جائیں گے مگر کوئی نہ کوئی کمی کوتا ہی موجود تھی چنانچہ شرک ہو سکتا ہے شرک کی موجودگی میں نیکیاں برباد ہو جاتی بےدت ہو سکتی بدت کی موجودگی میں نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اخلاص کا فقدان ہو سکتا ہے اخلاص بھی نہ ہو نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں عمل ہے لیکن سنت رسول کے خلاف ہے عمل برباد ہو جاتے ہیں تو یہ مقام بڑا ہی خوفناک ہے ہم دنیا میں عمل کر کے وہ قیامت گنج لے کر اٹھیں گے اللہ کا فیصلہ کیا ہمیں معلوم نہیں اللہ کا فیصلہ ہماری توقعات کے برعکس ہو گیا توقع تو یہ ہے نا کہ ہمارے پاس بے شمار نیکے ہیں مگر میں جو کمی وہ ہم نہیں جانتے نویر اسلام کی سنت کی کمی اخلاص کی کمی یا کوئنوں کے شرک اندر موجود ہے جو امال کی قبولیت سے رکاوٹ بنا ہوا ہے تو پھر یہ مقام بہت ہی خوفناک ہیبت محمد بن منقدر رحم علم طاب علم میں سے رات کا قیام کر رہے تھے سورہ زمر پڑھ رہے تھے پڑھتے پڑھتے آئے تگے ببدالحمن اللہ کہ لوگوں کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وہ فیصلے صادر ہوں گے جاری ہوں گے جن کی ان کو توقع نہیں ہوگی ان کی توقع کے خلاف توقع کچھ اور ہوگی امید کچھ اور ہوگی اور اللہ کے فیصلے کچھ اور ہوں گے تو محمد من قدر اس عسائد کریموں کو پڑھ کر رونے لگے اور خموش ہی نہیں ہو رہے خموش ہی نہیں ہو رہے روئے جا رہے روئے جا رہے حتیٰ کہ اہل خانہ پریشان ہو گئے اس وقت ایک بڑے عالم اور زاہد موجود تھے ابو حازم کہ ان کو بلاؤ وہ آ کے ان کو چپ کرائیں ان کو تسلی دیں رونے کا سبب معلوم کریں اور وہ حاضم اور یہ روئے جا رہے ہیں پوچھا کیوں رو رہے ہو انہوں نے جواب دیا ان کو کہ رات ایک آیت میں نے پڑھی اس آیت نے رولا دیا مجھے آنسو تمیر اور یہ آیت یہ ہے کب دال اللہ مالم یقون سبون اور لوگوں کے لیے قیامت کے دن وہ وہ فیصلے صادر ہوں گے جس کی ان کو توقع نہیں ہوگی توقع تو نیکیوں کی ہوگی نا کہ ہم نے بے شمار نیکیاں کر رکھی مگر جو کمی کوتاہی اس سے وہ آگاہ نہیں ہے نیکیاں ہیں مگر اخلاص نہیں نیکیاں ہیں مگر نیکیوں میں سنت مصطفیٰ علیہ السلام کی مطابقت نہیں نیکیاں ہیں عقیدہ ٹھیک نہیں عقیدے میں شرک ہے عمل میں شرک ہے پھر امال کیسے قبول ہوں گے شرک اگر موجود ہو اللہ تعالیٰ انبیاء کے اعمال کو بھی رد کر ہے ہم کس بات کی تو ابو حازم اس بات کو سن کر وہ بھی رو پڑے وہ بلائے گئے تھے ان کو تسلی دینے کے لیے کہ ان کو چپ کرائیں مگر جب یہ آئے تھے کریم انہوں نے سنی وہ بھی سات ساروں کے تار رو پڑے یہ مقام ایسا خوفناک ہے اللہ کی طرف سے قیامت کے دن ایسے ایسے فیصلے صادر ہوں گے جو لوگوں کی توقع کے خلاف ہوں گے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے اور اپنے اعمال کے تعلق سے یہ کوتا ہی دور کرنی چاہیے کیا ہیں نمبر ایک شرک نہ ہو بدت نہ ہو ریاکاری نہ ہو یہ ساری چیزیں امال کو کھا جاتی ہیں بندہ خوش ہے کہ امال بے تحاشا ڈھیروں کی شکل میں موجود ہیں مگر اس بندے کو ان کمیوں کا علم نہیں جو کتا ہی ہے اس کے اندر تھی عقیدے کی خرابی اس کے اندر وہ اس کو علم نہیں تو عقیدے کی خرابی اخلاص کا فقدان ریا کاری سنت کی مخالفت توحید سے بغاوت یہ تمام چیزیں اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ ہیں تبھی تو فرمایا کہ آ میل تو نار الرحامیہ دنیا میں بہت سے لوگ عمل کرنے والے نا عمل کر کے پھج جانے والے مگر قیامت کے دن وہ دہکتی آگ کا لقمہ بن جائیں گے اعمال میں روح نہیں ہے اخلاص نہیں ہے توحید نہیں ہے سنت کی مطابقت نہیں ہے بدت موجود ہے شرک موجود ہے تو اس کی نیکیاں کیسے قابل قبول ہوں گی وہ بدال ہم سیاح اور ظاہر ہوگا ان کے لیے برائی امال کی برائی ماں کا سب جو وہ کرتے رہے جو انہوں نے کیا دنیا میں عمل ان امال کی برائی ان کے لیے ظاہر ہوگی برائی سے مراد ان امال کے خوفناک نتیجے اور خوفناک انجام دنیا میں جو برائیاں کرتے رہے قیامت کے دن ان برائیوں کا خوفناک انجام سامنے آئے گا وہ ہاق اب بھی ان کو گھیر لے گا وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے یعنی جو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے جو چیز وہ بطور مذاق ذکر کرتے تھے اور مذاق اڑایا کرتے تھے وہ چیز ان کو قیامت کے دن گھیر لے گی اب بچاؤ کا راستہ کون سا بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں شریعت شریعت حق موجود ہے دین حق موجود ہے اسے قبول کرنے میں آخریت اور اگر قبول نہیں کرو گے الٹا مذاق اڑاؤ گے دین کا تو قیامت کے روز یہ مذاق تمہیں گھیر لے گا پھر بچاؤ کی ر... اور رہائی کی کوئی صورت نہیں ہوگی فائضہ مسل انسان اظرم دان پس جب انسان کو دی ہے چھوتی ہے کوئی تکلیف دعانا ہمیں بلاتا ہمیں پکارتا دیکھو انسان کی فطر شرک کرتا اطاعت قبول نہیں کرتا مگر جب کوئی تکلیف پہنچ دی ہے تو ہی یقین ہے اس تکلیف کو ٹالنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں پھر دعان ہمیں پکارتا تو فائیدہ مسل انسان ضرور بس جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف دعان ہمیں پکارتا سب خبل نہ نعمت ملنا پھر جب ہم عطا کر دیتے ہیں نعمت اپنی طرف سے تکلیف کو ٹال دیتے ہیں اور اپنی نعمت عطا کر دیتے ہیں سب مداح قبل نہ ہو خب والا نعمت دینا کسی عمر کے بغیر اپنی طرف سے عطا کر دینا کسی قیمت کے بغیر نعمت دے دی دینا تو پھر جب ہم دے دیتے ہیں عطا کر دیتے ہیں نعمت اپنی طرف سے قالا تو کہنے لگتا ہے ان ناما ادید وا علم کہ میں یہ اپنے علم پر دیا گیا ہوں میری قابلیت قابلیت پر دیا گیا ہوں اپنی ذہانت پر دیا گیا ہوں اپنے علم پر دیا گیا ہوں اللہ کا فضل بھول جاتا اس کا احسان بھول جاتا ہے تو خب اللہ نے پھر جب عطا کرتے ہیں اس کو نعمت اپنی طرف سے قالا تو کہنے لگتا ہے ان نما ادی تو ہوں بے شک میں یہ دیا گیا ہوں اللہ علم اپنے علم پر اپنے تجربے پر اپنی محنت پر اپنے ہنر پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اللہ کے فضل کو فراموش کر دیتے حالانکہ ادا کرنے والا اللہ ہے بل یہ فتنہ بلکہ یہ ایک آزمائش ہے بلا اکثر ہم لائے عالم مگر اکثر نہیں جانتے اس بات کو اللہ تعالیٰ اگر نعمت دیتا ہے تو اس میں آزمائش بھی امتحان بھی کہ تم نعمت کا حق شکر ادا کرتے ہوئے نہیں کرتے حق شکر تین چیزوں کے ساتھ ہے زبان سے اقرار کے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اللہ نے عطا فرمائی اور دل میں اس بات کی شہادت موجود ہو ہر نعمت کا عطا کرنے والا اللہ ہے اور عمل سے اس کا اظہار کرے عمل سے اظہار کا من اظہار کرے اللہ تعالیٰ کی یہ سب طریقہ شکر ہے اس پر حمد ہے تو بولے یہ فتن بلکہ یہ تو فتن ہے لوگوں کی آزمائش ہے دنیا پا کر کئی لوگ بیٹھ جاتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں اپنی قوت اور اپنی ذہانت کے بلبوتے پر اس کو سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں اس میں ہمارا کمال ہے اللہ تعالی کی عطا کا انکار کر دیتے ہیں پھر یہ فتنہ لوگ اس میں ناکام ہو گئے کامیابی یہ کہ جو نعمت ملے اس کو اللہ کی طرف منسوخ کرو اور ہر نعمت پر پہلے سے بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرو اللہ تعالیٰ نیند دیتا جائے اور آپ گنا کرتے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے یہ بڑی خطرناک ڈھیل پھر اللہ پکڑے گا ایسا پکڑے گا کہ بڑی شدید اور ہالناک پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے لیکن اس دادو اس میں تاکہ لوگوں کو گناہ بھی بڑھ جائیں جتنے گناہ زیادہ ہوں گے اتنا عذاب کی شدت بھی زیادہ ہوگی تو یاد رکھو اگر اللہ تعالیٰ نیند دے رہے اور آپ اتراتے ہیں کہ یہ ہماری قابلیت پر ملی ہمیں ہم اس کے مستحق ہیں ہماری ذہانت پر جو ملی ہیں, تو اس کا مانا تم اس میں ناکام ہو گئے. اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اللہ عطا کرنے والا ہے اس کو اللہ کا فضل قرار دو اس کی مہربانی قرار دو اور تم اپنی طرف منصوب کر رہے ہیں کہ میں جو نعمت ملی ہمارے علم کی بنا پر ملی تو یہ فتنہ آزمائش ہے بولا کن اکثر ہم لایا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اتراتے ہیں مال آ جائے دول سے آ جائیں نیم سے آ جائیں اتراتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ علم اور فضل کا کمال ہے ہمارے ہنر کا کمال ہے اور مشرقی مکہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر قیامت قائم ہو بھی گئی اب وہ تو قائم نہیں ہوگی ہو بھی گئی تو ہمیں وہاں بھی اچھا ملے گا جسے دنیا میں اچھا مل رہا ہے مسلمانوں کو کچھ نہیں ملا پیٹوں پر پتھر باندھ رہے ہیں تنگی ہے ایش اور ہم مالا مال بے تو ہاشا نیم تھے ہمارے پاس تو اگر قیامت قائم ہو بھی گئی اب وہ تو قائم نہیں ہوگی ہو بھی گئی تو جیسے اللہ نے ہمیں یہاں نوازا ہے اس دن بھی نوازے گا تمہیں اللہ نے فقیر کر دیا قلاش کر دیا تم قیامت کے دن بھی قلاش اٹھو گے اور ہمیں اللہ نے خوب نوازا ہے تمہارے جب قیامت قائم ہوگی تب بھی ہمیں اللہ تعالی بہت دے گا اور بہت نوازے گا قب خال قبل یہ بات کہی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر چکے کون سی بات کہ جب ہم نے نیم سے دی تو کیسے ہمارے علم پر ملی ہمیں ہمارے ہنر پر ہماری صلاحیت پر یہ چیز ہمیں حاصل ہوئی تو یہ بات صرف تمہیں نہیں کر رہے تم سے قبل بھی لوگوں نے جیسے کارون کارون کو خزانے دیے گئے بڑے خزانے دیے گئے کیا کہتے ان انما اتی والا علم یہ ساری دولت خزارے خزانے مجھے میرے علم کی بنا پر ہنر کی بنا پر ملے اللہ کا فضل بھول گئے اللہ نے پکڑ لیا اسے اور اس کی دولتوں کو زمین میں دھسا دیا وہ زمین میں گھستے جائیں گے داخل ہوتے جائیں گے کتنا بوجھ اس کے سر پہ لگ چکا جو بات مشرقی نے مکہ کر رہے سن لو یہ بات تم سے پہلے کارون نے کی تھی اور کیا انجام ہوا اس کا یہ انجام تمہارا بھی ہو سکتا ہے اللہ سے ڈر جاؤ تو خطخالح من قبل کہا یہ باتیں ان لوگوں نے بھی ان سے قبل قدر چکے جیسے کارون ہیں ماں ما کان یکسبون بس نہیں کفایت کر سکا ان سے وہ مال جو وہ کماتے تھے جو وہ کمایا کرتے تھے اس مال نے پھر کفایت نے کی بلکہ یہ لوگ اللہ کے عذاب کا نشانہ بنے یہ بات طے شدہ ہے کہ تمہیں جو بھی ملتے اللہ کی دین اور اس کی عطا ہے اور اس کا فضل ہے اگر یہ کہو کہ یہ ہماری قابلیت پر ملا ہماری ذہانت پر ملا شفا اس لیے ملی کہ ہماری تشخیص مرض کی بڑی زبردست تھی مال اس لیے ملا کہ ہم مال کمانے والے خوب اس کے اہل ہیں اللہ کے فضل کا نام ہی نہیں تو فرمایا کہ فرما پسند کفایت کر سکا ان سے ماں کانو جو وہ کماتے تھے صاحب ہم ما ماں ان کو پہنچا برائی اس چیز کی جو انہوں نے کمایا جو عمل عمل کی برائی کا من عمل کے انجام برا انجام اللہ کی ناراضگی کی, کی صورت میں جہنم کی عذاب کی صورت میں وہ ان کو پہنچا و ظلموا دینا ظالم بنہا اولا سیو سیب اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے ولہدین اور وہ لوگ ظالام جنہوں نے ظلم کیا من ان لوگوں میں سے سید ہم ما تما ان قریب نے بھی پہنچے گا برائی اور کی جو انہوں نے کمایا برائی یعنی برا انجام جو انہوں نے کمایا جو عمل کیا اس عمل کا برا انجام ان کو لاحق ہوگا کن کو جنہوں نے ظلم کیا ظلم کی سب سے بڑی صورت شرک ہے ان شرک شرکل العظیم شرک ظلم عظیم ہے تو پہلی پہلا مان اس کا شرک ہے جو شرک کرنے والے ہیں ان کو اپنی اس عمل کا نتیجہ بڑی بڑی برائیوں کی صورت میں ملے گا اللہ کے عذاب کی صورت میں ملے گا تو ظلم شرک ہے اور ظلم عام ظلم کے معنی میں بھی ہے کسی کا حق مارنا ظلم ہے حقوق پورے آزار نہ کرنا ظلم ہے یہ ظلم کی اور بہت سے دور تھا خاندانوں میں رواج شوہر بیوی میں ظلم کرتا بیوی شوہر پہ کرتی باپ بیٹوں پر بیٹے باپ پر کوئی بھی ظلم کی شکل ہو قیامد جو تم نے کمایا اس کا تمہیں برا نتیجہ ملے گا ضرور انہیں صحیح یادوں کا سب برائی نتیجے کی جو تم نے کمایا جو انہوں نے کمایا وہاں ہم بے معجزین اور نہیں ہیں وہ عجد کرنے والے عجت کرنے والے نہیں ہیں یہ نہ سمجھیں کہ کسی طور ہم پر غلبہ پالیں گے ہرگز نہیں اللہ ہر شاید پر قادر ہے ہر شہر اس کے غلب اور تصرف میں اولم یعلمو کہ نہیں جاننا ان لوگوں نے ان اللہ یمسر کہ اللہ تعالیٰ کشادہ رزق جس کے لیے چاہے اور تنگ کرتے جس کے لیے چاہے شادہ رضو کس کو ملتا ہے جس کو اللہ چاہے اللہ تعالیٰ فرمائے رزو کی تنگی کس کے لیے جس کے اللہ چاہے تو کشادگی اور تنگی اللہ کی طرف سے اس کی مشیت سے تو ان کا یہ کہنا غلط ہوا کہ ہمیں جو کچھ ملا ہمارے علم کی بنا پر ملا ہمارے ہنر کی بنا پر ملا ہماری حکومت کی بنا پر ملا ساری باتیں غلط ہیں اللہ تاحدہ رزو کشادہ بھی کرتا ہے تنگ بھی کرتا ہے یہ سارے اللہ کے فیصلے اور اس کی دین اور اس کی عطا ہے انہار کلا آیات قومی منون بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والی جو سمجھنا چاہتے ہیں جو ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے بالکل بے فائدہ اور جو ایمان لانا چاہتے ہیں ایمان پر استقامت چاہتے ہیں ایمان پر دوام چاہتے ہیں ان کے لیے یقیناً آیات میں بڑا عبرت کا نشان موجود تو اللہ تعالیٰ رزو کشادہ بھی کرتا ہے رزق تنگ بھی کرتا ہے تو ان کا یہ قول باطل ہو گیا کہ جو ہمیں ملا ہمارے علم کی بنا پر ملا ہنر کی بنا پر ملا ہماری قوت کی بنا پر ملا کہ اللہ کے فضل کا اور اس کی عطا کا ذکر ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے رزق کو کشادہ کرنے والا اور اللہ تعالیٰ ہی رزق کو تنگ کرنے والا تو کشاد کی تنگی اس کے فیصلے سے ان نفیزہ مینو بے شک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لائی ایمان والوں کے لیے نشانی ہے ایمان والے سمجھیں گے قبول کریں گے جو ایمان لانا نہیں چاہتے وہ نہ کچھ سمجھنے کو تیار ہے نہ قبول کرنے کو تیار ہے تو اللہ رب العزت نے کتنے دلائل کے ساتھ اپنی توحید اپنی قدرت کا ذکر فرمایا مشرقین کا معارضین کا رد فرمایا اور اس طرح توحید کی اقامت فرمائی اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کا فہم عطا فرما دے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے باخر تو الحمد للہ رب العالمین